السلام علیکم اسٹوڈینٹس ہمارا یہ ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا بارہواں لیکچر ہے اور میں تھوڑا سا سمرائز کر دوں اس پہ سابق کہ ہم جو گیارہویں لیکچر میں ہم نے کہاں پہ اس کو چھوڑا تھا اور کیا کیا چیزیں ہم ڈسکس کر رہے تھے تاکہ ایک ریلیشن ڈیویلپ ہو جائے بٹوین بوتھ آف دیز لیکچرز ہم جو آج کل سبجیکٹ آپ کو پتہ ڈسکس کر رہے ہیں دیٹ از دیشوز فار فارم ریٹنگ پالیسی فار ایس ایم ایز تو اس میں کیا کیا ایشوز ہیں لاسٹ ایشو جو ہم ڈسکس کر رہے تھے دیٹ واز اباؤٹ دا فائنینس کہ جی کیسے اس کو پاسبل بنایا جائے کہ جو بینکنگ سیکٹر ہے آ, وہ فائنینس کرنا شروع کر دے ایس ایم ایس کو اور کیا کیا ابسٹیکلز ہیں کیا کیا لیگل ہرڈلز ہیں اور کیا کیا فیگرز ہیں جو ہمارے اس وقت آ رہی ہیں شماریات میں کہ جی کتنے پرسینٹ لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ کافی لو فگر تھی تو پھر ہم نے کوشش کی کہ یہ بھی ڈسکس کریں کہ وہ وجوہات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ فگر لو ہے فار ایس ایم ایز ٹو ہیو بارگز فرام دا بینکنگ سیکٹر تو آئیے اسی سلسلے کو یہی سے شروع کرتے ہیں فائنینس سے ہی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم آگے اب مزید اس کو لے کے جاتے ہیں اور کیا, کیا اس میں جو اصلاحات ہیں وہ یا اس میں جو کیا انسینٹیوز ہیں وہ گورنمنٹ پلان کر رہی ہے دینے کے لئے لوگوں کو تو آئیے دیکھیں کہ اس سلسلے میں کیا ہے وی نیڈ ٹو اسٹارٹ فروم اسکریچ فار ایس ایم ای فنڈنگ اٹ ٹیک سم ٹائم ٹو فارمل کریڈٹ فار بزنس بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ جب میں نے گزشتہ لیکچر میں ذکر کیا تھا کہ جب ایک پورٹ فولو ایک آگیا بینکوں کے سامنے جو اکوملیٹڈ uh, لونز uh, کا تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا سیلف uh, فلینسنگ uh, اور جو ایس ایم ای فنڈنگ تھوڑی بہت کر رہے تھے اس سے تو اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم کا انتظار کریں ایک آٹومیٹکلی ایک سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا جو کہ کیٹر فار کرے صرف ایس ایم ایز کو اور وہ جو سسٹم ہے وہ ایک جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ساتھ ساتھ ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں اس میں کچھ ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ گورنمنٹ بھی ان کی اور انٹرنیشنل ادارے بھی ان کے سلسلے میں مدد کر رہے ہیں تو یہ ایک بیسک ریزن تھی جو میں نے گزارش کی کہ جو سپورٹ ود ڈرا کرنے کی کہ انہوں نے جو گزشتہ ایک تو پہلی ریزن میں یہ بتائی تھی کہ پالیسی جو تھی یا ہے جو پالیسی اٹ از بیسیکلی ڈیزائن فار لارج ٹو سفیشنٹلی بگ میڈیم انڈسٹری تو اس میں ہے uh, ہی نہیں ہے پورٹ فولو فنڈ کرنے کا ایس ایم ایز کو یا مائکروسائز انڈسٹریز کو تو اس طرف جو uh, مزید بینکس جو ہیں ان کی نیگیٹو اپروچ ہوئی اس کی ریزن صرف یہ تھی کہ جو ایکسپیرینس uh, ہوئے سیلف uh, امپلائمنٹ سے یا اس کی جو کہ ایک نئی اسکیمس تھی تھوڑی سی راسٹرکچرل اس میں اور ایڈمنسٹریٹو کو تھوڑی سی وہ صحیح طرح سے قابو نہ ہو سکے جس کی ریسٹرچنگ آج کل ایس ایم ای بینک کر رہا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی مزید بہتر صورتحال جو ہے وہ بڑی اچھی پیدا ہو جائے گی تو نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے دا گورنمنٹ از سیکنگ ٹو فیسیلیٹیٹ کمرشل بینکس ان ایس ایم ای لینڈنگ ود دی ہیلپ آف اے ڈی بی اب یہ ہے جی کہ بینکس جو ہیں دے آر ہیزیٹینٹ راد دی آر ناٹ گوگ این انسینٹو کہ جی وہ ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ ایریا جو ایس ایم کا ہے ہمارے لیے ایک ایریا ایسا ہے جو تھوڑا سا جو ہے ڈینجرس ایریا ہے میں نے گزارش کی تھی کہ اس کی وجوہات صرف یہ ہے کہ ٹینجیبل کلیکٹرلس کی ایبسینس اور lack of security تو اس کے حساب سے جو بینکس نے ہیں اس کو اس ایریا کو نگلیکٹ کیا تو ضرورت اس بات کی تھی کہ ان بینکوں کو یہ ٹریننگ دی جائے کہ کیسے وہ میکانزم ڈیویلپ کیا جاتا ہے جس کے ذریعے ایس ایم ایز کو دوسرے ممالک میں فنڈ کیا جاتا ہے اس کے لئے ہماری حکومت نے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کی مدد سے اب یہ ٹریننگ شروع کی ہے کمرشل بینکس کو ان کے ساتھ یہ ڈائلگ شروع کیا ہے اور ایشین ڈیویلپمنٹ بینک یہ ان کو ٹریننگ دے رہا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنے اندر وہ چینجز لائیں اپنی جو آپ کی پروڈینشل ریگولیشنز ہیں بینک کے قوانین ہیں ان کے اندر وہ تبدیلیاں لائیں جو کہ اسپیشلی آپ کو ایک تو ٹھیک ہے آپ ایز بینک پوری طرح سے سیکیور محسوس کریں لیکن آن دی ادر ہینڈ جو ہارائزن ہے ہماری جو اس کا بورنگ کا ٹو ایس ایم ایز وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھے تو اس میں یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ود دی ہیلپ آف ایشین ڈیویلپمنٹ بینک شروع کیا ہے اور الحمدللہ اس کے ریزلٹ سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں ہمارے کافی سارے جو بینکس ہیں کمرشل بینکس انہوں نے ایس ایم ایز کے شعبے علیحدہ سے کھولنے شروع کر دی ہیں اور اس طرح سے ہی یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے بڑھتا جائے گا اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں نیو پروڈینشل ریگولشنز انکریز دی وائبلٹی فار ایس ایم لینڈنگ تو یہاں پہ ایک نئے جو پروڈینشل ہیں بینکنگ لاس بنائے گئے کہ جی ان کے ذریعے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جو ہے وہ فسیلٹیز پیدا کی جائیں یعنی میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ہماری جو پریویلنگ پالیسی ہے یہ ایک بڑی پرانی پالیسی ہے جس کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ چینجز رہی ہوئی اور یہ پالیسی اور اس کی ڈاکومنٹیشن جو ہے بیسیکلی دیٹ واز مینڈ فار دی بگ لونز تو بینکس آر کیٹر فار کیٹرنگ فار دوز لونسٹل لیکن اس کے ساتھ ساتھ بینکز, بینکنگ سیکٹر میں بڑی چینجز آئی ہی ہیں جیسے انہوں نے ویلیو ایڈیڈ اشیاء کی فائنینسنگ شروع کر دی ہے اور بہت سارے مختلف چینجز آئی ہی ہیں تو پروڈینشیل پالیسی کے اندر یہ رکھا گیا ہے نئی پالیسی کے اندر کہ بینکس جو ہے ان کو زیادہ سے زیادہ انکریج کیا جائے ٹو برنگ انسینٹوز فار ایس ایم ای سیکٹر ایٹ دا سیم ٹائم جیسے میں نے گزارش کی وت دی ہیلپ آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہ ان کو ایسے میتھڈ ڈیوائز کرائے جائیں پروڈینشیل ریگولیشنز کرائے جائیں جس پہ ایک لیول پہ تو بینک جو ہے وہ سکیور فیل کرے اور دوسرے لیول پہ جو انڈسٹریلسٹ ہے اس کو اس ریکزٹ جو ہے ریکوائرڈ پیسہ جو ہے وہ مل جائے دی کریشن آف ایس ایم ای فنڈ میں ہیلپ ٹو انیسٹ دیڈنگ پروسیس بائی یہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے ہوتا یہ ہے جی کہ دنیا میں جب کوئی بڑا پروجیکٹ یا بڑی پالیسی آتی ہے جیسے پاکستان کے اندر ہمارے دنوں پچھلے دنوں میں دس سال پہلے جو ایک پالیسی ہے جو پاور پالیسی تو اس میں ورلڈ بینک نے کہا کہ ہم ایک سب آڈینیشن کا لون ایک دیتے ہیں جس کو انہوں نے پی ایس ای ڈی ایف کا نام دیا تو اس لون کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی بھی پروجیکٹ کے ساتھ سب سے پہلے یہ بات آ جائے گی کہ اس پروجیکٹ کے پاس ورڈ بینک کا پیسہ ہے تو دوسرے بینک اس کو فالو کرنے میں ذرا بھی ہیزیٹیشن سے کام نہیں لیں گے کہ جب ورڈ بینک نے اپنی اسٹیٹس جو ہیں دے ہیو ود دس پروجیکٹ تو وی ہیو این امبریلا ٹو ٹو ٹو سٹ اور وہ اپنی فیسلٹیز کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کریں گے انڈر دیٹ امبریلا انڈومینٹ بھی یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ بڑی سیریسلی سوچ رہی ہے کہ وہ اپنے جو فنڈز ہیں ان سے ایک انڈونٹ uh, جو ہے ایک خاص مقدار جو ہے وہ گرانٹ کے طور پہ یا ایک uh, جیسے آپ چاہیں کہ امداد کے طور پہ کسی انڈسٹریل سیکٹر کو دے اور اس سبارڈینیشن کو فالو کرتے ہوئے بینک سے یہ کہیں کہ سنس دے ہیو دس ٹینجیبل ایکوٹی اور ایسٹ ود دم تو اس کے ساتھ اپنا جو دوسرا پروسیجر ہے لرننگ کا اس کو انہینس کر کے تو ایک کارآمد سسٹم بنائے بینک کو چلانے کے لئے تو یہ ایک بڑا خوش آئند قدم ہے جو ان شیپ آف انڈاومنٹ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے ہمارا جی جو اگلا ہے چپٹر اور اگلا ڈسکشن ہے وہ ہے ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ اب تب ہم نے جو ایشو ڈسکس کیے تھے پالیسی کے لیے لیبر ایشو ہے اس میں فائنینس ہم نے ڈسکس کیا تو ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ جو ہے یہ بھی جو پالیسی میکنگ ہے فار ایس ایم ای اس میں ایک بڑا ہی اس کی میجر ایک جو ہے کلیدی کردار ہے اس کا از میجر کنٹریبیوشن آف دس سیکٹر اس کے جی ہم دیکھتے ہیں کہ آسپیکٹس کیا ہیں؟ knowledge based economy is a new challenge for ایسمیز ہماری آج کی جو اکانمی ہے اس کا بیس knowledge ہے it's a knowledge based economy آپ کے پاس علم ہے آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے آپ کے پاس نا ہو ہے تو آپ کی اکانومی بوسٹ اپ کرے گی اگر آپ کے پاس ان چیزوں کا فوکدان ہے آپ روایتی نان فارمل میتھڈس کو یا ان ہاؤس ریسورسز کو استعمال کر کے ایک جگہ پہ اسٹک اپ ہو گئے ہیں تو ایس ایم کی گروتھ جو ہے وہ مے بی ان ہاؤس تو چل جائے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جو ان کی کمپیٹیٹونیس ہے وہ ختم ہو جائے گی تو اس میں یہ ایک بہت جو ہے یہ ایک بڑا یہ پوائنٹ ہے اور ایک بہت بڑی ایک جسے کہنا چاہیے کہ ہمارے لئے ایک بڑا ضروری ہے یہ کہ ہم جو اپنے اکانومی ہے اس کے بیس کو سمجھیں ہیومن ریسورسز کو ڈویلپ کریں اور ہمارا یہ زین میں رکھ لیں کہ اکانمی کا نیا بیس جو ہے یہ نالج بیسڈ ہے علم ترقی کی صورت میں ٹیکنالوجی کی صورت میں اور اپنے جو ہے اپ گریڈیشن آف انٹرپرینور سکلز کی صورت میں جو ہے ہمارا بیس اب یہ مستقل رہنا ہے کہ نالج بیسڈ اکانومی جو ہے یہی یہ فیوچر کا چیلنج ہے ایس ایم ای مس کنٹینیو ٹو انویٹ چینج اینڈ اپ گریڈ ایس ایم ایز کو وقت کے ساتھ ساتھ چینج چاہیے انویشن اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ان کے وسائل ہیں ٹیکنالوجی کے اور ان کے جو انٹرپرینور سکلز کی ڈیویلپمنٹ ہے ان کے جو, جو مڈل میڈ, مینجمنٹ لیول ہے اس کو اسپیشلی اور ان کی جو اسکل لیبر ہے اس کی اپ گریڈیشن جو ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیومن ریسورسز کی ڈیویلپمنٹ جو ہے یہ ایس ایم ایس کے لیے ایک بہت بڑا آ, اب ایک سٹیپ بن گیا ہے جس کو فالو کیے بغیر آ, جو ہے وہ اگین میں کہوں گا کہ گلوبل کمپیٹیٹونیس ایٹماسفیئر میں یا ریجنل ایٹماسفیئر میں ایون ان ہاؤس جو ہماری ان کنٹری جو ایٹماسفیئر ہے اس میں بھی سسٹین کرنا مشکل ہو جائے گا لو لٹریسی لیول از اے میجر فیکٹر ان آر کمپیٹیونیس اب اب یہ جو مسئلہ ہے لٹریسی کا یہ ایک لانگ ٹرم ایشو ہے ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ بڑی سب کو معلوم ہے کہ ہمارا جو لیٹریسی لیول ہے وہ لو ہے اس کو بڑھانے کے لئے بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گورنمنٹ آگے آ رہی ہے اور بڑے مثبت اقدامات جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں لیکن اٹس اے لانگ ٹرم ایشو تو لانگ ٹرم ایشو انشاءاللہ تعالی ہم اوورکم کر لیں گے ایک سٹیج پہ آ کے ان لٹریسی نان لٹریسی کا جو ہے اس کو ہم ضرور کسی نہ کسی سٹیج پہ آ کے بہت جلد اس کو ہم جو ہے اپنے کر لیں گے قابو میں کر لیں گے لیکن یہ جو گیپ آ جائے گا ٹائم کا کہ جی ہمیں ایک لانگ ٹرم ایشو کو فل کرتے ہوئے جو ٹائم لگے گا اس کے ان بٹوین اور موجودہ صورتحال میں ہم, ہم کوئی ایسا میتڈ ڈیوائز کریں جس سے ہماری انٹرپرینر سکل اور جو اسپیشلی لیبر کلاس کی جو ہے جو سکلڈ لیبر کلاس ہے اس کی اپگریڈیشن ان دی سینس آف ٹیکنالوجی اور اویئرنس ٹو دی نیو انوینشن اور انویشن ان دا ولڈ جو ہے وہ جو گیپ ہے اس کو ہم نے فل کرنا ہے اس لانگ ٹرم پالیسی کے دوران جو کہ ہم عمل درامد جس کے اوپر کر رہے ہیں ٹو اوورکم دی نان لٹریسی اور جو دن بدن دن ترقی کی طرف مائل ہے تو یہ ایک بڑا میجر پوائنٹ ہے کہ جی اس سلسلے میں اس گیپ کو فل کرنے کے لئے انٹرمیڈیٹ گیپ کو فل کرنے کے لئے کیا کیا سٹیپس جو ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ فالو کر رہی ہے One آسپیکٹ آف گورمنٹ اسٹریٹجی از ٹو پروڈیوس نان فارمل اسکلز اینڈ انٹرپرنورشپ ڈیویلپمنٹ یہ جناب ایسے ہے کہ ہمارے جو روایتی اسکلز ہیں بیسڈ اپان اوور ان ہاؤس ریسورسز ہمارے جو ملکی ذرائع ہیں ہمارے جو ملکی وسائل ہیں ان کو کار لاتے ہوئے جو ٹریڈیشنل اسکلز ہیں ان کے اندر ہمارے جو ہے کرافٹس ہے یا ہماری جو انٹرپرینر اسکل ہے یا ہماری جو سکلڈ لیبر جو ہے اس کو جو ہے وہ ڈیویلپ کیا جائے کسی حد تک اٹس اے ویری گڈ اسٹیپ کیونکہ اس میں آپ سیلف سفیشینٹ ہیں اس میں آپ کو باہر نہیں جانا پڑتا اس میں آ, جو ہے وہ آ, آپ کے جو میتھڈز ہیں ٹریڈیشنل ان کے اوپر آپ آ, جو ہے وہ کام کر کے آ, کے پہ بوجھ نہیں ڈالتے لیکن اگین بات پھر وہیں پہ آ ہے کہ کیا یہ قدم آپ کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ آپ ریجنل یا گلوبل کمپیٹیونیس میں جہاں پہ آپ کا دوسرے بڑے بڑے ممالک سے مقابلہ ہے ایس ایم کا کیا وہاں پہ یہ جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم جو ہماری روایتی طریقے ہیں ان کو بروے کر لاتے ہوئے اور انٹرنل سورس کو بروے کر لاتے ہوئے اپنے اسکلس کو بڑھائے کیا یہ کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں تو اس کا جواب جو ہے وہ آہ تھوڑا سا نیگیٹو آئے گا کہ جی نہیں یہ ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ جو چینجنگ ٹرینڈز ہیں دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر ان کو ہمیں فالو کرنا ہے تاکہ ہم اس کمپٹیشن میں پیچھے نہ رہ جائیں دا ویز ٹو انہینس دا اسکلز آف ورک فورس وہ کیا طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم اپنی جو ہماری جو ورکنگ فورس ہے ہمارے جو لوگ ہیں اسکلڈ سیمی اسکلڈ مڈل مینجمنٹ لیول ہے آ, ان لوگوں کی کس طرح سے جو ہے وہ ہم استداد جو ہے فنی استداد اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں تو آئیے ان طریقوں کو ڈسکس کرتے ہیں وائی دی اسٹیبلشمنٹ آف انسٹیٹیوشنز لائک پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز اب اس میں جی ہے کہ پمپس جو ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز یہ ایک بڑا اچھا ادارہ ہے جو ٹریننگ دیتا ہے مینیجر لیول پہ اور مینجمنٹ کی ٹریننگ دیتا ہے اب یہاں پہ ایک مسئلہ بڑا قابل غور ہے ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ایس ایم ایس کی ایسم ایس کے اندر جو لیول آف مینجمنٹ استعمال ہوتا ہے وہ مڈل لیول آف مینجمنٹ ہے جب مڈل لیول مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسا مستند ادارہ نہیں ہے جو مڈل مینجمنٹ کو ٹرین کرے تو ایک مس میچ کریئٹ ہو جاتا ہے آؤٹ پٹ آف جو انسٹیٹیوشن سے آؤٹ پٹ ہے مینجمنٹ uh, کی اور جو نیڈ ہے ایسم ایز میں مینجمنٹ کی اس کے اندر ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے ڈیمانڈ سپلائی گیپ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے تو آ, حالانکہ یہ بہت حد تک آ, جو ہے یہ اس کی بڑے مثبت کردار ہے ان اداروں کا کیونکہ اس میں نہ صرف پرائیویٹ سیکٹر سے آ, جو انٹرپرنور ہیں وہ آتے ہیں بلکہ گورنمنٹ سیکٹر سے لوگ آتے ہیں جو کہ پالیسی میکرز ہوتے ہیں تو بہت زیادہ مدد ملتی ہے آ, جو ہے پالیسی میکنگ میں لیکن ایک چیز اس میں یہ بھی ہے کہ جو میں نے گزارش کی کہ جو ایس ایم کے لیے ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت ہے وہ مڈل سٹینڈرڈ مینجمنٹ ہے تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ کچھ سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے اس گیپ کو جو ہے میچ کیا جا سکے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ہم نے ابھی ذکر کیا پیمس کا پیمس از اسٹیٹ آنڈ انسٹی ٹیوشن یہ گورنمنٹ پاکستان کے ادارہ ہے اور بڑا ہی افیکٹو ادارہ ہے ٹریننگ کے لئے جیسے میں نے آپ سے پہلے کیا دوسرا ہے جی ٹیکنیکل ٹریننگ اینڈ ووکیشنل یہ ایک گورنمنٹ کی اتارٹی ہے جس کے اندر مختلف قسم کی جو ٹریننگ ہے وکیشنل اس کو فروغ دینے کے ادارے جو ہیں اس کے متحد کام کرتے ہیں ریسرچ کا کام اس کے اندر ہوتا ہے اور مختلف جو وکیشنل uh, ٹریننگز ہیں ان کے لیے پروگرامز شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہیں وہ مختلف اداروں کے اندر ڈیوائز کئے جاتے ہیں اور اس سے پھر uh, مختلف لوگ جو ہیں وہ استفادہ حاصل کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا مستند ادارہ ہے اس سلسلہ میں پروینشل وکیشنل ٹریننگ یہ مختلف کاؤنسلس بنی ہیں مختلف لیولز کے اوپر جس میں جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنی اسکلس کے لئے جاتے ہیں اور وکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس آپ کو پتا ہے کہ ہر ضلع لیول پہ یا تحصیل کے لیول پہ بنے ہوئے ہیں اور ان کو یہ کونسلز جو ہیں یہ کنٹرول کرتی ہیں وہاں پہ ہمارے جو حضرات ہیں بچے اسپیشلی جو اسکول سے فارغ ہو کے کسی یعنی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ میں جانا چاہتے ہیں یا کسی کاریگری کے کام میں جانا چاہتے ہیں آ, وہ ان میں جاتے ہیں yes, اس میں سٹارٹنگ فروم دی آٹو موبائل انڈسٹری ٹو دی نارمل لیبر جو ہے ہماری گولڈ سمتھنگ کی بلیک اسمتھ کی اور جو کارپینٹری کی ہے اور ہماری پلمنگ کی جو بیسک سکلز ہیں جو کسی بھی انڈسٹری کے لیے ایس ایم ایز کے لیے ضروری ہیں ان کی uh, جو ہیں بیسک الیکٹریکل سکلز جو ہے یہ ان کی جو وکیشنل ٹریننگ ہے یہ ایسے اداروں میں دی جاتی ہے تو جناب یہ بھی ایک سٹیٹ اونڈ ایک ہمارا جو ہے ایک ادارہ ہے گورنمنٹ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوشنس اب اس میں بے شمار ادارے آ جاتے ہیں جو گورنمنٹ نے یونیورسٹیز بنائی ہوئی ہیں انسٹیٹیوشنز بنائے ہوئے ہیں اور جو کہ ہمارے اسٹوڈینٹس کو بہت زیادہ ان کے لیے تعلیم اور تربیت کا بندوبست رہے ہیں اس میں یونیورسٹیز ہیں اس میں ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں آپ کے دوسری یونیورسٹی کے اندر شعبے ہیں جہاں پہ ٹیکنیکل آ... ٹریننگ دی جاتی ہے مینجمنٹ کی ٹریننگ دی جاتی ہے ہیومن ریسورسز کے لیے آ... ہمارے پاس ہیں اور پبلک آ... رلیشن کے ہیں آ... اسی طرح انڈسٹریل انجینئرنگ کا سارا شعبہ موجود ہے آ... اور مختلف قسم کی انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے آپ دیکھیں گے کہ تقریبا ہر شہر میں آپ کو جو ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ ملتے ہیں Uh, اور ٹیکنالوجی کالج بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بے شمار اسٹوڈینٹس جاتے ہیں اور یہ فائنلی حصہ بنتے ہیں uh, جو ہے ایس ایم ای کا یا دوسرے داروں کا مگر ایک بہت بڑا نیٹ ورک جو ہے وہ موجود ہے ان انسٹیٹیوشنس کا اور ایسی یونیورسٹیز کا جو یہ مین پاور پروڈیوس کرتے ہیں تو نیکسٹ یہ جی ہم دیکھتے ہیں مس میچ آف آؤٹ پٹ آف اوور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ انسٹیٹیوشن ود دی ڈیمانڈ بڑا اہم نقطہ ہے جو فورس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ میچ نہیں کر رہی ریکوائرمنٹس کے ساتھ جو کہ ہماری ایس ایم ایز کی ہیں میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی جب ہم مینجمنٹ لیول کا ذکر کر رہے تھے کہ ہائر مینجمنٹ لیول پہ جو لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں یا جو ہائر لیول آف ایجوکیشن پہ جو لوگ پروڈیوس ہوتے ہیں بے شک وہ ملک کی ترقی کا ایک بہت بڑا کارنر سٹون ہے اور ایک بنیادی حصہ ہے تو ہم یہاں پہ چونکہ بات کر رہے ایس ایم ای کے ریفرنس سے تو ایم ایس کو یہ شکایت ہے کہ جو آؤٹ پٹ ان اداروں سے آ رہی ہے وہ ہماری ڈیمانڈ کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو دیر از اے ایگزٹینس آف مس بٹوین ڈیمانڈ اینڈ سپلائی تو اس کی وجوہات یہ ہے کہ ایس ایم ایس کو جو ہے اسپیشلائز ایک وکیشنل سٹاف چاہیے جو کیٹر فار کر سکے ان کی اپنی ضروریات کو تو یہ ایک جو ہے ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ کس طرح سے اس گیپ کو اور اس مس میچ کو پورا کیا جائے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لئے ہمارے پاس کیا ذرائع ہیں؟ دے شوڈ بی کنسلٹیشن بٹوین سپلائی اینڈ ڈیمانڈ آف آر ووکیشنل ٹریننگ سسٹم جناب یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ جو سپلائی یعنی وہ جو لاٹ تیار کر رہے ہیں اسٹوڈینٹس کی اس کے درمیان اور جہاں پہ ان کی کھپت ہونی ہے جو اینڈ یوزر ہیں ان کے ایس ایم ہیں ان کے درمیان ایک بڑی اسٹرانگ کوارڈینیشن ہونی چاہیے جہاں پہ وہ یہ انہیں بتائیں انسٹیٹیوشنس کو جناب کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے یہ ہمارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہمیں اس قسم کی جو ہے وہ سکلڈ فورس چاہیے اور یہ یہ ان کے اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے اس قسم کے آپریٹرس انہوں نے ہینڈل کرنے ہیں یہ مشینری میں ٹرینڈز نئے آ رہے ہیں یہ میٹیریلز میں نئے ٹرینڈز آ رہے ہیں اور یہ ہمارا لیول آف مینجمنٹ ہے اور اس کیلبر کے مطابق آپ ایسی ایک جو ہے وہ لاٹ پروڈیوس کریں جو فٹ ان ہو سکے ہمارے انڈسٹری اسٹرکچر کے اندر تو بڑی ضروری ہے ایک کوآڈینیشن بٹوین دی لاٹ پروڈیوسنگ انسٹیٹیوشن جو کہ یہ اسٹوڈنٹس کی لاٹس پروڈیوس کرتے ہیں اور جو ان کے انڈ یوزرز ہیں یعنی جہاں پہ انہوں نے جا کے اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور جہاں پہ انہوں نے اپنی uh, جو ہے وہ uh, خدمات انجام دینی ہوتی ہے یا نوکری کرنی ہوتی ہے تو یہاں پہ uh, پھر وہی بات آ کہ ان دونوں میں کوآڈینیشن جو ہے اٹس مسٹ اور یہ انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھ رہی ہے اور کافی اس کے اوپر جو ہے ریسرچ ورک ہو رہا ہے اور یہ اسٹیپ پوزیٹو لیے جا رہے ہیں انٹرپرینور ڈز ناٹ بریڈ ان ویکیوم یہ ایک بڑا بنیادی نقطہ ہے جی کہ جب ایک ویکیوم آ جائے گا تو انٹرپرنور جو ہے وہ بریڈ نہیں کر سکے گا رک جائے گا انٹرپرینور جو ہے وہ ایک کانٹینس پروسیس میں اس کے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ ایک ایسا پروسیس آپ کو انڈسٹریلائزیشن کا ڈیویلپمنٹ کا اپ گریڈیشن آف ٹیکنالوجی کا آپ کو چاہیے جس کے ذریعے ایک رواں طریقہ ایک رہے اور اس میں آپ کی انٹرپرشپ سکلز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں تو کبھی بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن میں ہماری جو وکیشن انسٹیٹیوشنس میں اور ہماری جو لرننگ پالیسیز ہیں اس میں ویکیوم نہ آئے ان میں خلا نہ آئے ان میں رکاوٹ نہ آئے جب رکاوٹ آئے گی تو جو آپ کی انٹرپرنور سکلز ہیں وہ ان کو وہ کروڈڈ ہو جائیں گے لوگ ہو جائیں گی اور ایک جو ڈیولپمنٹ آف اسکل لیول ہے وہ ایک ریلے میں جیسے ایک بہاؤ ہوتا ہے اس کے اندر ہی اس کی بہترین گروتھ ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ ایک انڈسٹریل سیکٹر پاکستان میں اگر چلتا ہے فرسٹ میں آج کی بات کرتا ہوں کہ اگر ہم لے دیتے ہیں کہ وینڈر بیسڈ موٹر سائیکل انڈسٹری آ گئی ہے تو ایک بہاؤ چلا ہے کہ جی اس طرف جو ہے اسکلڈ لیبر ہمیں چاہیے تو لوگوں کی انٹرپرینورشپ ڈیولپ ہوئی اور اس طرح سے ڈیولپ ہوئی کہ جو ایک چیز بہت مہنگی تھی اس کو پاکستان میں بڑا سستا تیار کر کے عام کر دیا گیا تو مقصد یہ ہے کہ ایک جو کنٹینس چین ہے ایک جو اس چین ڈریکشن ہے یہ جاری رہنے چاہیے اس میں کبھی ویکیوم نہیں آنا چاہیے تاکہ جو انٹرپرنور ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ڈیولپ ہوں اور ملکی ترقی کا حصہ بن سکیں دس کین بی بوسٹڈ بائی انٹرپرینور ڈیولپمنٹ اس کے لئے وہ کہتے ہیں جی کہ تجویز یہ ہے کہ ایسے پروگرامز رکھے جائیں جس میں انٹرپرینورسکز جو ہیں وہ بڑھیں ان کی وہ بوسٹ اپ ہو تو ایسے پروگرامز جو ہیں وہ ظاہر ہے ریجنل جو چیمبر آف کامس ہیں جو ٹریڈ ایسوسی ہیں اس کے ساتھ ہمارے جو ادارے ہیں جو ٹیکنیکل ان کے باہمی تامن سے ہی ممکن ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ اپ گریڈیشن اینڈ گورنمنٹس میں نے گزارش کی تھی کہ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ نالج بیس ٹیکنالوجی ہے اور نالج بیس ٹیکنالوجی پہ آپ کہیں رک نہیں سکتے دیر از نو اسٹاپ آپ کو چلتے رہنا ہے آپ رکیں گے ترقی کا عمل رک جائے گا ترقی کا عمل نہیں رکنا چاہیے انٹرپرنور اسکلس ٹیکنالوجی انوویشنس نئے نئے علوم سے اگاہی نئے ٹرینڈ سے گئی نئی میکنزم جو ہے دنیا میں مشینری آ رہی ہے اس سے گئی اس کے ٹیسٹنگ جو پرنسپلز ہیں اس کے جو رولز ہیں اسپیسیفکیشنز ہیں ان سے گئی نئے را مٹیریل سے گئی تو یہ جو سلسلہ ہے اس میں ایک اس کو جاری رہنا چاہیے اور یہی ایک ہے کہ اس میں کبھی گیپ نہ آئے اور ان اللہ جس تیزی کے ساتھ ہمارے جو ہیں ایس ایم ایز جو ہیں وہ اپنی اورینٹیشن اس طرف کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے اگر یونٹس میں آئی ایس او سرٹیفکیشن دیکھیں تو بے شمار ایسے ایس ایم ایز ہیں جنہوں نے اس کو حاصل کر کے انٹرنیشنل اسٹینڈر کے مطابق اپنی چیزوں کو تیار کر کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو یہ نتیجہ اسی اپ گریڈیشن کا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں مزید کیا ہے جی جو ایفٹس ہیں اس میں یہ آتا ہے کہ ٹیکنالوجی پلیز اے وائٹل رول انسم ڈیولپمنٹ بالکل جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ٹیکنالوجی کا جو فروغ ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ ایک بڑی کلیدی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز کی ڈیویلپمنٹ میں جب تک یہ ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی ترقی کا عمل نہیں ہوگا جب ترقی کا عمل نہیں ہوگا تو ویکیوم کریٹ ہو جائے گا جب ویکیوم کریٹ ہو جائے گا تو پھر Uh, جو ہے uh, اس کے جو لاسز ہیں سوشو اکنامک وہ uh, بہت زیادہ ہوتے ہیں جو ہم کم سے کم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ بیئر کر سکے اور الحمدللہ ہماری یہ ترقی جو ہے یہ جاری و ہے اور انشاءاللہ اور تیزی سے جاری رہے گی دا گورنمنٹ ہیز اسٹارٹڈ اے پروگرام ود یو این ڈی پی فار ٹیکنالوجی کیا فیسلیٹیشن یو این ڈی پی نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہماری حکومت نے ایک نہایت خوش آئند یہ قدم اٹھایا ہے کہ یوناٹیڈ نیشنز جو اقوام متحدہ کا ادارہ ہے یو نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے اس کے ساتھ مل کے ایک ادارہ ڈویلپ کیا ہے وہ ادارہ کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ٹو پروموٹ ٹیکنیکل کوپریشن امانگ ڈیویلپنگ کنٹریز ٹی سی ڈی سی کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا اس ادارے کا جو مقصد تھا اور مقاصد تھے اس کو بنانے کے وہ یہ تھے کہ جناب ہم بات کرتے ہیں اگر بہت کی یافتہ ملکوں کی جہاں پہ ہمیں انویٹنگ انٹرپرینور ملتے ہیں ایجادات ملتی ہیں تو ہمارے لیے وہ تھوڑا سا دور کا گول ہے ہم بیسیکلی اس ایس ایم ایز ٹیکنالوجی میں زندہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ہمیں امیٹیٹنگ انٹرپرینورشپ چاہیے تو وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہم ریجنل سطح پہ اپنے پڑوسی ممالک سے کچھ گو اینڈ ٹیک کر سکیں کوئی ان کی اچھی ٹیکنالوجی ہے ہم ان سے لے سکیں کچھ ہمارے پاس اچھی ٹیکنالوجی ہے ہم ان کو دے سکیں اور ایسا رہا ہے الحمد سری لنکا میں شگر پلاٹس پاکستان کے لگ رہے ہیں سیمنٹ پلانٹ ہمارے جا رہے ہیں کچھ باعث چیزیں آ رہی ہیں تو یہ ایک ایکسچینج پروگرام بنایا جس میں مینلی جو اس وقت ملک ہیں وہ سری لنکا سنگاپور چائنا انڈونیزیا یہ مین ملک ہیں جو ممالک ہیں جو اس پروگرم کا حصہ ہیں اور جلد ہی اس کی جو ریزلٹس ہیں وہ ایس ایم تک پہنچ جائیں گے اب تک ایس ایم ای اس سے پوری اس طرح مستفید نہیں ہو سکی، چونکہ اس کا ذرا لیول جو ہے ابھی آ... م... اوپر والے مراحل میں ہے جو ہی اس کی جو فلٹریشن ہو کے یہ نچلی سطح پہ آئے گا تو انشاءاللہ گورنمنٹ کا مقصد یہی ہے کہ ان چیزوں سے مستفید کیا جائے ہمارے ایس ایم ای سیکٹر کو تو اس کے لیے ڈانچہ بن چکا ہے بڑی تیزی کے ساتھ یہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے ریجنل سپورٹ جو ہے یہ ہم سے بھی لوگ لے کے جائیں گے کیونکہ الحمدللہ للہ ہمارے بھی سرٹن سیکٹرز میں بہت زیادہ پروگرس ہے اور جو ان کی انوویشنز ہیں جو ان کی نئی چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے ملک میں اس ریجنل چینج آف ٹیکنالوجی سے ہمارے پاس آئیں گی تو یہ ایک بڑا مثبت اور خوش آئند قدم ہے ٹورڈز دی پروگرس آف ایس ایم ای بی آن دی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اینڈ ریجنل کوپریشن بٹوین دی کنٹریز بیسڈ آن دی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ایس ایم ایز ناٹ یٹ بیگ ایبل ٹو بینیفٹ فرام دی پروگرام جسے میں نے پہلے کہا کہ چونکہ ایک نیا پروگرام ہے اور ابھی میکرو لیول پہ چل رہا ہے تو کسی بھی چیز کو جو نئی شروع ہوتی ہے اس کے جو اثرات اور ریزلٹس ہیں وہ نیچے آتے ہوئے فلٹریشن کے پروسیس سے گزرتے ہوئے کچھ ٹائم فریم درکار ہوتا ہے انشاءاللہ اللہ چیزیں پروسیس میں ہیں اور جلد ایس ایم اس کا سمر اس کا پھل اس کا بینیفٹ اٹھائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس جو اس ٹیپ کا جو ہے فائدہ ایس ایم تک پہنچتا ہے گرانس ایفٹ فار آئی ایس او سرٹیفکیشن اب اس میں جی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے جو کچھ سیکٹر انٹرنیشنل بزنس مین ہیں ایس ایم کے جس میں ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہے جب وہ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ایکسپورٹ کی اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کی تو ان پہ پہلے سب سے یہ شرط لاگو کی جاتی ہے کہ جناب آپ کے پاس آئی ایس او سرٹیفکیشن ہے آئی ایس او ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن ہے آپ سب جانتے ہیں جس کی سرٹیفکیشن ایک سرٹن اسٹینڈرڈ انہوں بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کے ورکنگ ایٹماسفیئر آپ کی ڈاکومینٹیشن آپ کی لیبر آپ کی جو کوالٹی آف ورکنگ ہے اس کے لیے سرٹن پیرامیٹرز ڈیولپ کر دی گئے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ اور ان کو آئی ایس او کا نام دیا گیا ہے تو جب تک وہ سرٹیفکیشن نہیں ہوگی تو یہ انڈسٹریز جو ہیں یہ اپنی ایکسپورٹ جو ہیں نہیں کر سکتی ایک بہت ریسٹرکٹیو یہ ایک تھا لیکن اس کا بہت فائدہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں ہماری جو انڈس، انڈسٹریز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو نیسیسری اپ جی ہے وہ کچھ نے کر لی ہے بہت ساری نے اور جو کچھ رہ گئی ہیں وہ بڑی تیزی سے کر رہی ہیں اور اس کے لیے گورنمنٹ نے ایک بڑا مثبت اقدام قدم اٹھایا ہے کہ جی ایسی آہ آہ فرمز یا انٹرپرائزز جن کے پاس معاونت نہیں ہے مالی ٹو گیٹ دس آئی ایس سرٹیفکیشن ان کو گرانٹس دی جائیں کہ وہ اس پیسے سے وہ آئی ایس سرٹیفکیشن لیں اپنی جو ہیں ڈاکومنٹیشن اور اپنی فیسلٹیز کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بنائیں اور اس طرح ایک پارٹ پارسل بن سکیں ایکسپورٹ پروسیس کا انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک بڑا پازیٹو سٹیپ ہے ایس ایم ایز کی طرف اسٹیبلشمنٹ آف نیشنل پروڈکٹی آرگنائزیشن یہ ایک ادارہ ہے جس میں بیسیکلی ریسرچ اور ٹیکنیکل ٹریننگ کے بارے میں جو ہے اداد و شماری اکٹھے کیے جاتے ہیں بڑا فعال ادارہ ہے گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہ اور یہ بڑا موید ومامن ثابت ہو رہا ہے مختلف سطح پہ اور اس کے جو اثرات ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو اس کی وجہ سے جو مختلف تجاویز آتی ہیں سمیڈا کے پاس یا دوسرے اداروں کے پاس کہ ان کو انڈکٹ کیا جائے انڈسٹری کے اندر وہ یہاں سے اس ریسرچ سے جنم لیتی ہیں اور یہاں سے وہ جو ہیں وہ آگے جا کے ہمارے ایس ایم ایز کے کام آتی ہیں پاکستان کاؤنسل فار سائنٹفک اینڈ انڈسٹریز ریسرچ پی سی ایس آر آپ کو پتا ہے پاکستان کے اندر پی یار ایک بڑا مشہور ادارہ ہے جو گورنمنٹ آف پاکستان نے ریسرچ کے لیے بنایا ہے انڈسٹری ریسرچ کے لیے اور اس سے ہمارے جو ایس ایم ایز ہیں وہ بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے کوئی بھی چاہے وہ سرامک کا شعبہ ہو چاہے وہ میٹلرجی کا شعبہ ہو چاہے وہ کوئی اور الیکٹرانکس کا شعبہ ہو جب بھی کسی مشکل میں ٹیکنیکل اینالسز کیمیکل اینالسز آف سم منرل ٹیکنیکل اینالسز آف سم سیرامک منرل یا کسی میٹیریل کی بیچ میکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے انہوں نے پروٹو ٹائپ بنانے ہوتے ہیں یا اس کے لیے انہیں uh, یہ پتہ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی ہیٹ ریکوائرڈ ہے ہمیں کتنی اس کے لیے جو ہے وہ ٹمپریچر فرنس لگانی چاہیے تو یہ ساری جو ایکسرسائزز ہیں بیچ میکنگ کی یہ پیسے سی میں آ کے وہ کرتے ہیں اور پی سی ایس ای آر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہیں گائیڈ کرتے ہیں جی کہ یہ ہم نے ایک چھوٹا سا پائلٹ جو ہے اس کا بیچ بنایا ہے اور یہ ہم نے چیز بنائی ہے آپ ان کنڈیشنز کو اگر لاگو کریں گے تو یہ ریزلٹس آئیں گے اور یا پھر وہ اپنے پرابلمز کے لیے پی سی ایس ای آر کے پاس آتے ہیں جناب ہم نے کچھ چیزیں بنائی ہیں اس میں ہمیں یہ پرابلم آ رہے ہیں فنیشنگ پرابلم ہے اس میں ہمیں کوئی کوئی اور پرابلم آ سکتا ہے جیسے بریکس کے پرابلم ہے یا اس میں سم ٹائم سسٹینیبلٹی کے پرابلم آ سکتے ہیں تو یہ پیچھے سیار ایک بہت فعال ادارہ ہے جس سرٹیفکیشن کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور یہ اس سے ہمارے جو ہیں ایس ایم ایز اور دوسری انڈسٹریز جو ہیں وہ پوری طرح سے مستفید ہو رہی ہیں پاکستان انڈسٹریل ٹیکنیکل اسسٹینٹ سینٹر پٹیک یہ اگین ایک ادارہ ہے اس ادارے کا مقصد ایسے افراد کو رہنمائی فراہم کرنا ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرض کیا ایک ایس ایم ای کہتی ہے جی کہ ہم جو سیلنگ شٹرنگ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ریپلیس کر کے سٹیل کو ہم اس کی جگہ شٹرنگ لانا چاہتے ہیں فائبر گلاس کی تو کیا اس کی اتنی اسٹرینتھ ہوگی اس فائبر گلاس کی کہ وہ اس شٹرنگ کی کہ وہ اس کو سسٹین کر سکے جو بوجھ ہے جو ہماری چھت کا تو اس کے لیے اب ان کے پاس کوئی ایسا ٹول نہیں ہے ان کے لیے چونکہ ایشوز لائک دس دی آل آر سینسٹو تو ان کو ایک ایسے ادارے کی ضرورت ہوتی ہے جو ایسے ٹرائلز کرے ایسی مشینوں میں جیسے کہ لوڈ برنگ کیپیسٹی ان کی ہے ان کی جو کمپیکٹنیس ہے ان کی جو بریکنگ اسٹرینتھ ہے ان سب کو گیج کرے ایٹ کرے اور اس کے بیس کے اوپر انہیں جو ریسرچ رپورٹس ہیں اور اپنی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ دے کہ جناب اس کی بیئرنگ کیپیسٹی یہ ہے اس کی بریکیج فورس یہ ہے اس میں اتنی گنجائش ہے لوڈ اٹھانے کی تو یہ ساری رہنمائی جو ہے وہ پیٹ سے ہوتی ہے اسی طرح میٹلرجی کے اندر آپ کو جب ایلوئز بنانی ہوتی ہیں تو اس کے لیے ریشوز ہوتی ہیں سرٹن کہ اس ریشو میں ہم نے اس میں فلا مٹیریل ڈالنا ہے اس ریشو میں فلاں مینرل میٹل ڈالنی ہے اور یہ تب یہ جو ہے یہ الائز جو ہیں یہ بنیں گی تو الای میں الاائے مینوفیکچرنگ میں اور الاے جو ہے ان کو بنانے میں جو بیچ میکنگ ہے اس میں بہت کنسلٹیشن حاصل کی جاتی ہے ایسے اداروں سے اور یہ ادارے اس لحاظ سے ایک سیفٹی ویلو کی حیثیت بھی رکھتے ہیں کہ وہ چیزوں کو ایک ڈائریکشنل سائٹ پہ لے جاتے ہیں تاکہ کوئی کسی قسم کا مس یوزل یا کوئی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہ ہو اور چیزیں جو ہیں وہ ایک مستند سرٹیفکیشن کے اندر اور ایک مستند تحقیق کے اندر جو ہے وہ بنے تو یہ ہم پٹیک کی بات کر رہے تھے پھر ہے جی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر بھی بے شمار ادارے ہیں سلیکان انسٹیٹیوٹ ہے ٹرانسپورٹ انسٹیٹیوٹ ہے اس طرح بے شمار ادارے ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول پہ اوپر اور ریسرچ کر کے وہ اپنے ریزلٹس جو پھر متعلقہ کو بھیجتے ہیں اور ان ریزلٹس کی بنیاد کے اوپر جو اسٹریٹجیز ہیں ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن کی اور مزید مزید اس کو وسیع کرنے کی دائرہ کار کو ٹیکنالوجی کے انوویشنس کی وہ منسٹری جو ہے اسپیشلی آج کل جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے انہوں نے بہت زیادہ سلیکان ٹیکنالوجی کے اوپر اور کنزرویشن آف انرجی کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس کی جو ثبرات ہیں ہمیں بہت جلد جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے بلکہ شروع ہو گئے ہیں Uh, مختلف سیکٹر میں جو ان کی uh, جیسے کینرکان ہے انرجی کنزرویشن uh, ایک اتارٹی ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے سلیکان انسٹی ٹیوٹ ہے جہاں پہ ہم سولر uh, انرجی پہ ریسرچ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کا حصہ ہے تو یہ سارے جو اقتدامات ہیں بیسیکلی اسی طرف ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن کی طرف اور ٹو بی فیملیئر وت دی ورس گوئنگ آن ان دا ولڈ ٹرینڈس کیا ہے ٹیکنالوجی کے اس کے لئے بنائے گئے ہیں میجر ٹیکنیکل اپ گریڈیشن آپسٹیکلس اب ہم نے یہ دیکھنا ہے جی کہ کیا کیا وہ رکاوٹیں ہیں جو ہمیں ٹیکنالوجی کے فروغ میں جو ہے یا ہماری اپگریڈیشن ہے جو ٹیکنالوجی کی ہمارے اداروں میں اس کے لیے رکاوٹ ثابت ہو رہی ہیں تو ہم ان ابسٹیکلز کو ون بائی ون جو ہے ڈسکس کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا اس میں کیا ہے پہلا جو ابسٹیکل ہے جی وہ کہتے ہیں کہ ان ابلٹی ٹو ایکوائر سفیسٹیکیٹڈ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ اینڈ آر اینڈ ڈی فیسیلٹی آر ڈی کیا ہے جی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہ ہمارے ہاں ایسے آلات یا ایسے جو ہیں وہ نہیں ہیں میسر مشینری یا ٹیسٹنگ کے میتھڈز جن کے ذریعے ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کو مزید جو ہے وہ بہتر بنایا جا سکے مثلا اس کے لیے چند ایسی چیزیں ہیں جو کہ بڑی سینسٹو ہیں بڑی مہنگی ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اویلیبل ہیں ویسے تو ہماری گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ چاہے گرانٹس کے تھرو یا اپنے سورسز سے ان چیزوں کو لائے تو یہ ایک آبسٹیکل ہے کہ فقدان ہے بکول ایس ایم ایز کے جو سفسٹیکیٹڈ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ ہیں ان کا یعنی ان لیبرٹریز کے اندر جیسے پٹیک ہے یا پیچھے سے آر ہے اس میں ایک روٹین کے پروسیس تو ہیں لیکن جب ہم ہائیٹیک کی بات کر رہے ہیں جسے ہم کہتے ہیں جی یہ ایک ہم پہ الزام لگا ہے کہ آپ کا لیدر جو ہے کروم کی وجہ سے اس سے کارسینوجینک یہ کینسر کا باعث بنتا ہے تو ڈو وی ہیو اے ٹیسٹنگ پلیٹ جہاں پہ ہم یہ ثابت کر سکیں دعوے کے ساتھ کے نہیں جناب آپ غلط کہہ رہے ہیں ہمارے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے لئے پھر ہمیں یہ کہ بیرونی ممالک سے رجوع کرنا پڑا جہاں سے آخرکار یہ مسئلہ ہوا لیکن یہ ایک آبسٹیکل ہے اور جو ان شاء تعالی بڑی جلدی دور ہو جائے گا پھر ہے جی لیک آف اسکلس ایکسپیرئنس ٹو آپریٹ ہائی ٹیک مشینری بڑا میجر پوائنٹ ہے جب ہائی ٹیک مشینری باہر سے آتی ہے شروع شروع میں جیسے ہمارے یہاں پیٹروکیمیکلس میں پلاسٹکس میں اور ہماری جو دوسری ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں نیٹ ویئر سیکٹر میں جب مشینیں آئیں تو جب وہ خراب ہوتی ہیں تو ان کو ٹھیک کرنے کے لئے ہمارے پاس وہ نہیں ہوتی جو لیبر ہے یا اسکلڈ لیبر ہے جو کہ فیملیئر ہو اس کی ٹیکنالوجی سے اس کے لئے اسپیشل انسٹرومینٹس چاہئیں ٹھیک کرنے کے لئے اس کے لئے چونکہ نئی مشینری ساری کی ساری آئی ٹی بیسڈ ہے اور اس کے سرکٹس جو ہیں وہ سارے کمپلیکیٹڈ سرکٹس ہوتے ہیں تو ایک نو چاہیے ٹریننگ چاہیے اس مشینری کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس, اس, اس لیول کی جو سکلز ہیں وہ پروڈیوس کی جائیں لوگوں میں تاکہ نئی مشینری جو آتی ہے وہ یہ نہ ہو کہ بہت سارے کیسوں میں جیسے کہ بہت ہائیٹیک جب مشینری پاکستان میں آئی وہ چلی لیکن جب خراب ہوئی تو پھر وہ ٹھیک نہ ہو سکی اور ایک گاویج کی صورت میں پڑی رہی تو اس میں یہ بھی آج ہو رہا ہے کہ جناب ہمارے انٹرپرینر یہ کہتے ہیں جب مشینری خریدتے ہیں کہ جناب آپ ہمارے بندوں کو ٹرینڈ کریں گے اور ہمارے بندے آپ کے پاس آکے کے کچھ سال کے لئے یا ایک سال کے لیے یا چھ مہینے کے لیے جو بھی ایک ٹائم ہوتا ہے فریم ہوتا ہے اس کے لئے آپ ٹرینڈ کریں گے ان کو تاکہ وہ اس مشینری کو خراب ہو تو اس کو ٹھیک کر سکیں لیکن اس کے علاوہ اس کا یہ بھی حل ہے کہ ایک, ایک مستقل ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو اس قسم کی ہائی ٹیک چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ٹیم ہو اور اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آج کل خاصا کام ہو رہا ہے کیونکہ جو ہائی ہائیٹیک جو انڈسٹری نئی پاکستان میں آ رہی ہے وہ ساری لوکلی ہی او ایڈ ایم کمپنیز کے ذریعے ٹھیک ہو رہی ہے آپریشن اینڈ کمپنیز کے ذریعے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے آپسٹیکل جی انسفیشینٹ انفارمیشن آن ٹیکنالوجیکل کو آپریشن اپرچونیٹیز یہ ہے جی کسی ملک کے پاس کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے یا کسی ادارے کے پاس باہر ایک ایسی جو ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے تو ان کی جو اویئرنیس ہے اس وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ہمارے پاس نہیں ہے اس کے لیے ضرورت ہے کہ میڈیا جو ہے ٹیکنیکل میڈیا پھر یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے لٹریسی ریٹ کا ٹیکنیکل میڈیا جو ہے آپ مختلف لائبریریز میں جائیں چاہے برف کا کے سرکولر پڑھیں آپ استفادہ حاصل کریں اسمیڈا سے آپ لوکل جو ہے ٹیکنیکل جو نیوز پیپرز ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو لات تعداد ایسی چیزیں ملتی ہیں جو آپ کو باہر کی ترقی کے بارے میں اور نئی ٹیکنالوجی کے بارے میں بتاتی ہیں لیکن بہرحال یہ ایک آبسٹیکل ہے اور اس کو بھی اسی طرح حل کیا جا ہے کہ سمیڈا اپنے جو دفاتر ہے وہ اس کو پھلا رہی ہے مختلف ریجنل لیول کے اوپر تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ جب ہم اپنی ٹیکنالوجی کے لیے مختلف ادارے بنا دیں گے مختلف چھوٹے چھوٹے سینٹرز بنا دیں گے جہاں پہ لوگ جا کے اس استفادہ حاصل کر سکیں تو زیادہ اویئرنیس ان کو ہو جائے گی کہ کیا کیا اپرچونیٹیز اس وقت اویلیبل ہیں مثلا اگر کوئی شخص ٹینڈری لگانا چاہتا ہے تو اس کو ان ہینڈ یہ انفارمیشن ہو جو کہ اس وقت اویلیبل ہے تھرو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوشنس کے کہ جی بیسٹ مشینری اویلیبل کہاں سے ہے اور اس کے کیا کیا ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں اگر ہم اس کو میں پاکستان میں لاتا ہوں تو ان اپرچنیٹیز کو ایکسپلور کرنا بھی ایک آبسٹیکل ہے اس وقت ٹیکنالوجی کے اندر اگلا جی جو ہے ہمارے پاس ہے لیک information آن target market کوالٹی ریکوائرمنٹس اینڈ لیک آف نالج آن ہاؤ ٹو اچیو دیز کوالٹی لیولس تو اس میں جی بڑا اہم مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہماری جو ٹارگیٹ مارکیٹس ہیں جہاں پہ اسپیشلی ہمیں ایکسپورٹ کے آرڈر ملتے ہیں ان کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹس ہیں ہم ساری دنیا میں دیکھیں تو ہر ایک ملک کی اپنی مٹیریل کے حساب سے ریکوائرمنٹس ہیں اگر ہم یورپ میں جاتے ہیں تو یورپین اسٹینڈرڈ ہیں اگر ہم امریکہ میں بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ تو بے شمار اسٹینڈرڈ ہیں کیمیکل میں ایف ڈی اسٹینڈرز ہیں مٹیریل میں جو ہے وہ اس کے اے ایس ٹی ایم کے اسٹینڈرڈز ہیں پھر ایسٹو اسٹینڈرڈز ہیں مختلف آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اپنے اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ واضح کیے ہوئے ہیں تو جب یہ آرڈر آتا ہے تو ہمارے لیے یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ جناب ایک تو اس ملک کے بارے میں دیکھنا کہ جہاں سے ہمیں یہ آرڈر آیا ہے یا جہاں پہ ہم اپنا مال بھیج رہے ہیں اس کی ریکوائرڈ سٹینڈرڈز کیا ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کی نالج ہونی چاہیے کہ جی اس کے ریکوائرڈ سٹینڈرڈ کیا ہیں اس کے لیے ایک اسٹینڈرڈائزیشن میتھڈ جو ہے وہ ویسے تو آج کل ڈیوائس ہو گیا ہے ہمیں وہ ساتھ جب اسمیڈا سے بھی مل جاتا ہے اور اس کے لئے بکس بھی اویلیبل ہے لیکن بہرحال اس کے لئے ایک اویئرنیس کی ضرورت ہے بڑے عام سطح پر ایس ایم ایس کے اندر جو کہ ایکسپورٹ کے اندر انوالو ہیں یا انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے اندر انوالو ہیں دوسرا جو ان کا مرحلہ ہے وہ یہ ہے جو اتنا ہی امپارٹینٹ ہے کہ جو اسٹینڈرڈ ان کو ملے ان اسٹینڈرڈس کو اچیو کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لئے پھر وہی بات ہے کہ سفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹس کی ضرورت ہے تاکہ جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہو سکے میں یہاں پہ وہی بات کروں گا کہ بعض اوقات ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل آ جاتے ہیں جو کہ ہمارے جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے لیے وہ مصیبت کا باعث بن جاتے ہیں ایکسپورٹ کے اندر اور ان کی شیبرس میں ہیں وہ جاتی ہیں تو یہ ایک اویئرنیس بڑی ضروری ہے کہ جی سب سے پہلے کہ اس ٹارگٹ مارکیٹ جو ہے اس کے اسٹینڈرڈس کا پتہ کرنا کہ جی ان کے ریکوائرڈ اسٹینڈرڈ کیا ہیں اور پھر ان اسٹینڈرڈس کو یہاں پہ اچیو کرنا تو یہ سائملٹینیسلی دونوں بیک وقت جو ہیں یہ چیزیں بہت ہی ہیں ہماری جو ایس ایم ایپ ایس ایم ایز کی میں بات کر رہا ہوں ان ایس ایم ایز کی جو آ, ایک انٹرنیشنل ٹریڈنگ میں اسپیشلی ایکسپورٹ میں انوالو ہے تو اس سلسلے میں بڑا کام ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے نہ صرف خود آ, جو انٹرپرنور ہیں وہ باہر جا کے یہ سارا کچھ سیکھ رہے ہیں بلکہ اب وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب جب آپ آڈر دیں تو ہمارے ہمیں اس کے ساتھ اسٹینڈرڈائزیشن standard, جو ہے اس کا اقلی سے بھیجیں اور یہاں پہ پھر کوشش ہو رہی ہے کہ کس طرح سے ہم ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کریں تو یہ بھی ایک آبسٹیکل ہے ٹیکنیکل جو ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ آبسٹیکل کیا ہمارے پاس ہے جی ایبسینس آف اپروپریٹ میٹرالوجی اینڈ ٹیسٹنگ اکوپمنٹ اینڈ ریلیٹڈ انفراسٹرکچر کامن بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جی کہ ہمارے پاس جو گیجٹس uh, ہیں میٹرز ہیں اکوپمنٹس ہیں ہیں وہ اتنے ایڈوانس نہیں ہیں کہ جو اس وقت چینجنگ ٹرینڈز ہیں ورلڈ کے یا جو نئی چیزیں ہیں ان کو وہ میئر کر سکیں ان کی نگیٹوٹی کو یا ان کی جو, جو اگر اس کی انالسیز ہے یا ان کی کوئی ریڈنگ ہے اور سر میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ جب یہ ایک ہمارے لیے ایک ہماری لیدر انڈسٹری کے لئے ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا کہ ہمارے جو ڈیو ٹو یوز آف سرٹن کیمیکلز جس میں کروم واز دی فسٹ ون کہ اس کو ڈکلیئر کر دی گیا کہ یہ کاسینوجینک ہے اور اس مٹیریل کو مزید استعمال نہ کیا جا سکے تو اس کے لیے ایک پوری انڈسٹری کو ایک ریہیبلیٹیشن کی ضرورت پڑ گئی کہ جناب دین واٹس دا نیکسٹ تو ایٹ دی اینڈ آف دا جب انہوں نے اس کے ٹیسٹ کرائے اور پتہ چلا کہ نہیں یہ جو مٹیریل یوز کر رہے ہیں سیف ہے اور وہ پروسیس اسی طرح سے چلتا رہا اگر ہمارے پاس وہی ساری ان ہاؤس فسیلٹیز ہوتی اور یہاں پہ ہمارے پاس وہ سارے جو ہیں وہ گیجٹس اور وہ ایسے اکوپمنٹس ہوتے جو ان کو میئر کر سکتے تو ہمارے لیے یہ ایک بہت ہی زیادہ خوشائن جو ہے یہ قدم بن جانا تھا تو جناب اس وقت جو ضرورت ہے یہ بہت زیادہ ضرورت ہے ایک ایسے سسٹم کی جو ہائی ٹیک سسٹم ہو اور جو ہماری ہر اس ضرورت کو جو کہ ریلیٹڈ ہے اسٹینڈرڈائزیشن سے اور جو کہ ریلیٹڈ ہے اسپیسیفکیشن سے بیرونی ممالک کی اور جو کہ ریکوائرمنٹ ہے ہماری ایکسپورٹ اسٹینڈرڈس کی اس کے ساتھ اگر ہم ان اسٹینڈرڈس کو اچیو کرنا چاہیں یا ہم فائبر کوالٹی چیک کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی کلر کوالٹی چیک کرنا چاہتے ہیں ہم اس کی جو ہے وہ جو ہے کسی چیز کا چیک کرنا چاہتے ہیں بے شمار چیزیں ہیں جو ہائی ہائیٹیک کے زمرے میں آتی ہیں ہم اس کیمیکل کمپوزیشن دیکھنا چاہتے ہیں کہ جناب اس میں کوئی ایسا مٹیریل تو نہیں ہے جو ہارمفل ہو یا کارسوجینک ہو یا ایلرجی اورینٹڈ ہو یا کوئی ایسا کیمیکل تو نہیں ہے جو جس ملک ٹارگیٹ کنٹری میں ہم مال بھیج رہے ہیں وہاں پہ ہم اگر اسے ڈائنگ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کی پرمیشن ہے یا اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ہماری جو ہے شپمنٹ واپس نہ آ جائے تو یہ اویئرنیس جو ہے یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہوں پھر اور ان اسٹینڈرڈس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اکوپمنٹس ہوں تو یہ ایک آبسٹیکل ہے جو ہم نے ڈسکس کیا اسٹوڈینٹس آپ نے یہ دیکھا کہ جب ہم اس پالیسی کی بات کرتے ہیں پالیسی آف ایس کی تو ہم نے مختلف ایشوز ڈسکس کیے اور پھر ایک ایشو سے کئی ایشو آگے نکلتے گئے تو ہم نے آج ابھی جو جہاں پہ اس کو چھوڑا ہے اس ایشو کو وہ ہم نے یہ کہا تھا کہ آپسٹیکلس جو ہیں ہماری جو ٹیکنالوجی کے فروغ میں وہ کیا کیا ہیں تو ابھی ہماری جو یہ سلسلہ ہے جو پالیسی میکنگ کا فار ایس ایم جو ایک ہم اس کی پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور اس کے ایشوز جو ڈسکرس کر رہے ہیں یہ اگلے لیکچرز میں بھی جاری رہے گا کیونکہ ہم نے پھر اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ایک پوری ایک اس کو شیپ دینی ہے اور اس کے جو ہے ممکنہ جو حل ہیں ان کو دیکھنا ہے میں پھر یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو کسی بھی اسٹیج پہ کسی بھی رہنمائی کی ضرورت ہو کوئی مشکل پیش آئے ہمیں لکھیے فوراً آپ کو ہم اس کا ریسپانس دیں گے اور کوئی ابسٹیکل آپ اس میں محسوس کریں کوئی ڈیفیکلٹی محسوس کریں ٹرمینالوجی میں سمجھنے میں بوجھنے میں تو یو آر موسٹ ویلکم ایز اے گڈ آپ ہم سے رجوع کریں uh, اور uh, ایک uh, uh, آپ سے پھر گزارش ہے کہ اپنی پڑھائی کو جاری رکھیں اپنی uh, جو ہے uh, گھر والوں کا اور اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی اور ہم یہیں سے یہ سلسلہ شروع کریں گے تب تک کے لیے خدا حافظ